آپ کو یاد ہے کہ استاد سے آخری مرتبہ آپ نے ڈانٹ کب کھائی تھی مجھے یاد ہے یہ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے ہوا یہ کہ میاں والی سے میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر حمید اللہ کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ میں کل دوپہر آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا پھر یہ ہوا اور اس میں میرا قصور نہیں کہ راستے میں بلوٹ شریف آ گیا تاریخ اور تصوف کے اس اہم ٹھکانے پر میں دیر ٹھہرا تو ڈیرا اسماعیل خان پہنچتے پہنچتے دوپہر ختم ہوئی اور سہ بہرا پہنچی میں کا ہوا استاد کے کمرے میں پہنچا ڈاکٹر حمید اللہ اپنے قول کے سچے تھے وہ میرا انتظار تو کر رہے تھے مگر دیر سے آنے پر خفا خفا سے تھے کہنے لگے کہ ہم لوگ تو خیر بدنام ہیں آپ انگلستان سے آئے ہیں آپ تو وقت کی پابندی کیا کیجئے اور بھی خدا جانے کیا کچھ کہا مجھے بس اتنا یاد رہ گیا کہ استاد کی ڈانٹ کھا کر لڑکپن پن میں شرم آتی تھی اب کے لطف آیا گوشمالی کا عمل ختم ہوا رفاقتوں اور محبتوں کا سلسلہ چل نکلا سارے استادوں کو خبر کر دی گئی کہ میں آیا ہوں سارے کمروں کی چلمنیں اٹھی سب لوگ نکل کر مجھ سے ملنے چلے آئے اور پھر خوب گاڑی چھنی میں نے پشاور سے پٹنہ تک بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں مگر ڈیرہ اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کو دیکھ کر بڑا چین آیا ہماری کار ایک بہت بڑے گیٹ پر رکی محافظوں نے اچھی طرح پوچھ گچھ کی اچھی طرح اطمینان کیا کہ ہم کہیں ایسے ویسے تو نہیں اس کے بعد ہم اس ایک ہزار ایکڑ پر پھیلی ہوئی یونیورسٹی کے کیمپس میں کیا داخل ہوئے گویا گلزار میں داخل ہو گئے میں نے اتنے سلیقے اور اتنے قرینے سے بنی ہوئی اتنی آراستہ یونیورسٹی اور کہیں نہیں دیکھی باغ بغیچوں کیاریوں اور امریوں کو تو جانے دیجیے عمارتوں کو چھوڑیے میں تو ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو اس روز کہیں نظر نہیں آ رہے تھے نہ سبز زاروں پر ٹولیاں جمائے بیٹھے تھے نہ راہداریوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے نہ درختوں کے سایوں میں بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے نہ کہیں طالبات کی ٹولیاں تھیں نہ لڑکیوں کے پیچھے تبتی دھوپ میں سرگرداں گریباں چاک لڑکے تھے میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسی یونیورسٹی ہے سارے طالب علم کہاں ہیں جواب ملا اپنی اپنی جماعتوں میں آج میں اسی یونیورسٹی کی کہانی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ علی زئی بہت پڑھے لکھے ہیں یوں تو زراعت کے استاد ہیں لیکن ان دنوں قائم مقام وائس چانسلر بھی تھے میں نے اسے پوچھا کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے اتنی اعلیٰ یونیورسٹی کب اور کیسے قائم ہوئی جب انیس سو میں یونیورسٹی قائم ہوئی تو نہ یہاں کوئی یونیورسٹی کے قابل بلڈنگ تھی نہ ہاسٹل تھے نہ کتابیں تھیں نہ فرنیچر تھا مگر اس وقت کے پہلے وائس چانسلر نواب الہ نواز خان میں ایک جذبہ تھا انہوں نے یونیورسٹی کے لیے اپنی زمین تقریباً ایک ہزار ستر ایکڑ اراضی جس پر یہ یونیورسٹی قائم ہے وقف کر دی لوگوں نے اپنے گھر لڑکوں کے ہاسٹلوں اور کلاسوں کے لیے خالی کیے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات ملک میں جہاں بھی خدمت سر انجام دے رہے تھے اس یونیورسٹی کی خدمت کے لیے کھنچے چلے آئے کیونکہ نواب صاحب کی درخواست تھی کہ اس علاقے کی خدمت کے لیے اپنی تمام خواہشات اور آسائشوں کو بلائے تاک رکھ کر آئیں اور یونیورسٹی کے پاس کرسپانڈنس کے لیے کچھ بھی نہیں اس لیے وہاں سے اپنی نوکریوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر آئیں یہی ہوا ملک کی باقی یونیورسٹیوں سے یہاں سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار حضرات جوک در جوک آئے اور اپنی خدمات پیش کیں تو یوں اس یونیورسٹی کا کاروبار چلا میں ایک اور چیز اپنے پہلے وائس چانسلر نواب اللہ نواز خان کے بارے میں کہتا چلوں کہ اپنے دور میں جب تک کہ وہ وائس چانسلر رہے چار سال انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی اور نہ یونیورسٹی سے کوئی ٹی اے ڈی اے لیا بلکہ غریب طلباء کو وظائف دیے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ علی زئی چونکہ زراعت کے استاد ہیں اس لیے انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے بارے میں بعض دلچسپ باتیں بتائیں دراصل یوں ہے کہ ایک طرف دریا ہے اور دوسری طرف پہاڑ پہاڑوں پر مانسون کے بادل خوب خوب برستے ہیں لیکن ان کا پانی غیانی کی صورت بہتا ہوا میدانوں کے چکلے سینے پر دوڑتا ہوا دریا میں جا جاگرتا ہے کوئی اگر اس پانی کو روک لے تو ان میدانوں کے دن پھر جائیں اور ان زمینوں کے مقدر جاگ اٹھے ایک زمانہ تھا جب یہ پانی روکا جاتا تھا یہ زمینیں سیراب ہوا کرتی تھیں اور سونا اگلا کرتی تھیں اس کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ نے بتایا ہمارے مغرب میں رود کوئی کا نظام ہے اور اس کے لیے کئی دفعہ اسکیمیں بنی ہیں گوم الزام اسکیم ہے بنی ہے اور ابھی تک وہ چالیس سال ہو گئے ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی ہمارے پاس ہزاروں کیوسیک پانی ہے جو ہر سال بہہ کر دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی اس علاقے میں باہر کے انجینئر حضرات کوئی دلچسپی نہیں لیتے نہ وہ آنا چاہتے ہیں سکیم بنی ہے کالونیز بنی ہیں اور وہ چل نہیں سکی تو اگر یہاں ایک نیوکلیس ہو جائے انجینئرنگ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا دور اثر ہوگا اور یہ چونکہ زرعی علاقہ ہے تو یہاں کہ ہزاروںکڑ زمین ایسے پڑی ہے بیکار ایک دفعہ پانی چینلائز ہو جائے تو یہ علاقہ زیر آب آ سکتا ہے اور یہ آباد ہو سکتا ہے کاش ایسا ہو جائے میں نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آزادی سے پہلے انگریز حکام اس رود کوہی نظام کو خوب خوب چلاتے تھے اور کوہ سلیمان کی طرح کے لوگ ان زمینوں سے فصلیں اگایا کرتے تھے جی ہاں یہ اگر آپ ڈیرم خان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پارٹیشن سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور میں یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر خود ہیڈ پہن کر یہ جایا کرتا تھا اور خود ٹھہر کر یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا اور بندوبست کیا کرتا تھا جس سے ہوتا یہ تھا کہ وہ پانی کو چینلائز کیا جاتا تھا اور جتنے اس علاقے کے زمیندار تھے ان کو اپنا اپنا برابر کا حصہ ملا کرتا تھا نتیجہ یہ تھا کہ جو پانچ سے دس ہزار سے پانی جو اب دریا سندھ میں بیکار جا رہا ہے سیلاب سیلابوں کی صورت میں بھی نمایاں ہوتا ہے مونسون کے موسم میں تو اس وقت یہ اس کا باقاعدہ ایک نظام تھا اور اس کو روحت کوئی نظام کہا کرتے تھے اور اس وقت یہ علاقہ بہت ہی زرخیز اور بہت ہی آباد تھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تحصیل ہماری کلاچی کا جو ریونیو تھا وہ صوبے کی تمام تحصیلوں سے زیادہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ آباد تھا علاقہ آج اس کی حالت یہ ہے کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے کہ اس پانی کو کسی نے بعد میں کسی نے کوئی توجہ نہیں کہ اس کو باقاعدہ بند بنا کر اس کو چینلائز کیا جاتا اس سے ہمیں بجلی بھی مل سکتی تھی اور اس سے ہمیں زراعت کے لیے پانی بھی باقاعدہ مل سکتا تھا جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی نتیجہ یہی ہے کہ مانسون کے موسم میں زراعت تو زراعت اپنی غریب کسان جو ہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا فلڈ آتا ہے کہ وہ جو کھڑی فصلیں ہوتی ہیں جو برانی فصلیں ہوتی ہیں ان کو بھی بہا کر لے جاتا ہے ان کے مال مویشی بھی بہا کر لے جاتا ہے اور ان کے گھروں کو بھی تباہی آتی ہے یہ تو خیر برسات کے پانی کی بات ہوئی وہ جو دریائے سندھ کا میٹھا پانی اس سرزمین کے طلبوں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے وہ اس کی تپتی پیشانی کو بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے یا نہیں میں نے ڈاکٹر حمید اللہ سے پوچھا کہ دریائے سندھ سے آپ کے علاقے کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں اس وقت ہمیں دریائے سندھ سے کوئی فائدہ نہیں اس وجہ سے کہ دریا ہمارے ساتھ یہ بہ رہا ہے اس کو اس کا لاکھوں کیو سے پانی یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بوند بوند کو ترستے ہیں اور یہ بہ کر ہم سے جو ہے یہ جا کر سمندر میں گر رہا ہے اور گورنمنٹ کی اسکیم تھی یہ چشمہ رائٹ بینک کنال کی اور صدیوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے لوگ صدیوں سے مراد میری پاکستان بننے کے بعد کی ہے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بنے گا اور یہاں جو ہے یہ چشمہ رائٹ بینک کنال آئے گی اور یہ ہماری اس کا مداوع کرے گی ہماری ضرورتوں کا اور اس کا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آہ آہ کن وجوہات کی بنا پر جن کا مجھے علم نہیں اس اسکیم کو پسے پش ڈالا گیا اور ڈالتے ڈالتے آج چالیس سال ہو گئے کہ وہ اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں سندھ سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا یہ تو ہوئے گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور یہ ہیں اسی یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر ذوالفقار علم خان اس روز ڈیرا اسماعیل خان کی تاریخ اس کے باشندوں اور ان کے مسائل کی باتیں کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ اسماعیل خان بلوچ جو کہ افغانستان سے تشریف لائے تھے یہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرہ جمایا اور اسی لیے اسے ڈیرہ اسمعیل خان کہتے ہیں جب کہ ان کے دو بھائی دریا خان اور غازی خان انہوں نے جہاں پر اپنے ڈیرے جمائے تو ایک کا نام دریا خان پڑ گیا اور دوسرے کا نام ڈیرہ غازی خان پڑ گیا جہاں پر زیادہ تر بلوچ آبادی آباد ہے ڈیرہ کے لوگ بہت ملنسار ہیں اور بہت ہی مہمان نواز ہیں ان کے لیے یہاں تک بھی مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈیرا کے لوگ آئیاں دہین تیج دینا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ محسوس کیا ہوگا کہ سب شمالی علاقہ سے یا ادھر ادھر سے لوگ باہر سے آ کر ایک دفعہ یہاں پر ان کے ان کے پاس ٹگ گئے اور یہاں پر پرماننٹ طور پر مستقل طور پر یہاں پر سکونتی ہو گئے ہیں ابھی ایک سال پہلے ڈیرہ دریا خان پل بنی ہے جو پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑا لنک ہے اور دوسرا گومل یونیورسٹی کی وجہ سے یہ علاقہ اب کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں پر لکڑی کا کام اور ڈیرا کا حلوہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اور موسم کے لحاظ میں تو آپ نے ان سردیوں میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر بہت ہی گرم ہے اور رگستانی علاقہ ہے اور دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بہت ہی پسماندہ علاقوں کی طرح شاید یہ بہاولپور میں بھی ہے اور یہ جو رقشے ہیں یہ ہمارے سائیکل رقشے ہیں تین پہیوں والے یہاں پر انسان انسانوں کو کھینچتا ہے اور ان اور یہاں پر آپ کو یہاں پر روزگار کا آپ کو اندازہ ہو کہ اس رکشے کے بغیر یہاں پر اور کوئی ایسے انڈسٹریز ایسی نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ اپنے روزگار کما سکیں میں نے ذوالفقار عالم خان صاحب سے پوچھا کہ ڈیرا اسماعیل خان کا علاقہ اتنا پسماندہ کیوں ہے اور اس سوال کا جواب بڑے کرب لیے ہوئے تھا اپنے پہلو میں اس جواب میں ان اساتذہ کا حال بھی کھلا جو علم پھیلانے کے جذبے سے سرشار یہاں چلے آئے تھے مگر یہاں ٹھہر نہ سکے ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ علاقہ اتنا پس کیوں ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسے کونے میں ہے جس کا پہلے کوئی لنک نہیں تھا پشاور جو ہمارا کیپیٹل ہے صوبہ سرحد کا وہ یہاں سے تقریباً ڈھائی سو تین سو دور ہے اور سارا علاقہ پہاڑی ہے پہلے ایک بس جی ٹی ایس جاتی تھی گورمنٹ کی اب کچھ تھوڑا مطلب پرائیویٹ سیکٹر جس وقت کچھ انکریج کیا گیا ہے تو اب بسیں جاتی ہیں لوگ آتے جاتے ہیں اور پنجاب کے ساتھ تو ہمارا کوئی لنک تھا نہیں اب پل بنی ہے جس کو تقریباً کوئی ایک سال ہو گیا ہے تو جس وقت اسی وجہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ گومل یونیورسٹی میں بھی شروع میں بڑے بڑے پروفیسروں کو باہر سے بلایا گیا لیکن اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اگر کسی کو کوئی پرابلم اگر ایک آدمی لاہور سے یہاں پر آیا ہے اگر اس کو, کو کوئی پرابلم وہاں پر پیش آیا ہے تو وہ واپس جو ہے نا پہنچ بھی نہیں سکتا تھا اب یہ بتائیے کہ اتنے الگ تھلگ علاقے میں یہ جو آپ کی یونیورسٹی کھلی ہے یہ ملک کے دوسرے تعلیمی اداروں سے کس لحاظ سے مختلف ہے مختلف تو اس لحاظ سے ہے کہ یہ پرامن یونیورسٹی ہے یہاں پر آپ نے آج وزٹ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بھائی یہاں پر لوگ جو ہے یا کلاس رومز میں ہیں یا جو ہے وہ لیبارٹریز میں موجود ہیں وہ اور جگہوں کی طرح جو ہے نا اس میں گارڈنس میں باغوں میں ادھر نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے یہ خوش محسوس کیا ہوا لیجے میری بات کی تصدیق ہو گئی اور صنعت بھی ملی تو ایک استاد کے ہاتھوں مگر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی میں نے ڈاکٹر ذوالفقار عالم خان صاحب سے پوچھا ہرچند کے آپ کا علاقہ دوسرے خطوں سے کٹا ہوا تھا مگر اب تو راستے کھل رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان راستوں سے دوسرے خطوں کی سماجی لانتیں بھی چل کر آپ کے یہاں پہنچ رہی ہوں نہیں اس علاقے میں ابھی وہ اس طرف ابھی اس طرح رخ نہیں مڑا ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وی سی آر کی وجہ سے لوگوں کے ذہن تھوڑے بہت جو ہے نا اس طرف چل نکلے ہیں ورنہ ایسی کوئی بات نہیں یہاں پر بہت ہی زیادہ اسلامیہ و ذہن ہے تو پھر کیا امید ہے آپ کو اب کیا ہوگا اتنی بڑی یونیورسٹی بن جانے سے اس خطے کے ان لوگوں کے دن پھریں گے یا نہیں اس تاریک گوشے میں علم کا نور پھیلے گا کہ نہیں ہر مسئلہ کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے شروع میں تکالیف بہت تھیں کیونکہ یہ یونیورسٹی گھروں گھر میں بکھری ہوئی تھی ہمارا یونیورسٹی کیمپس نہیں تھا اب یونیورسٹی کیمپس بنا ہے اور بہت سے یہاں پر لوگ جو ہے نا غریب لوگ جو پہلے باہر نہیں جا سکتے تھے اب یہاں پر تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں ہمارے کافی کالجز اب بن گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں کہ اب ہوٹلوں میں بھی ان شاء اللہ آپ کو پڑھے لکھے نظر آئیں گے پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا پہلے ہمیں دف... دفاتر کے لیے بھی نہیں ملتے ہیں اور تو کیا آپ اپوائنٹمنٹس کے لیے بھی پی کے لیے میٹرک اور ایف اے جو ہے نا درخواستیں دیتے ہیں یہ تھے گومل یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر ذوالفقار خان صاحب اگلے ہفتے ان لوگوں کی باتیں ہوں گی جن سے یہ بستیاں آباد ہیں جن سے دیہات میں رونق ہے جن سے میدانوں میں جہل پہل ہے اور جو میلوں ٹھیلوں کی شان بڑھاتے ہیں اگلے ہفتے کی گفتگو میں اردو اور سرائقی کی وہ آمیزش ضرور دیکھیے گا کہ جس نے اردو کو ایسا نکھار بخش دیا کہ اس کی پیشانی پر اب افشاں ہی افشاں نظر آتی ہے خدا حافظ